الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم على علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین <تصفح> <تصفح> چود ماں پارا سورہ نحل کی ایک کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے فرمایا اللہ رب العزت نے فیضہ کرک القرآن فسط عزب من منشی قان جب آپ سے کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو پہلے وہ اعوذ بلّہ من قان الرجیم پڑھے یعنی اللہ کی پناہ میں آئے شیطان مردود کی شر سے اپنے آپ کو بچائے وہ نیکی کے کام میں رکاوٹ بنتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے آپ نے فرمایا خی من تعلم القرآن و علامہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے قرآن مجید بہت فضیلت والی آخری کتاب ہے چار بڑی کتابوں میں سے اور اس کی بہت فضیلت ہے اس کی آخری کتاب ہونا اس میں تحریف نہ ہو سکنا اس کا محفوظ رہنا قیامت تک اس کی فصاحت و بلاغت والا ہونا وغیرہ وغیرہ کئی قرآن مجید کی وجوہ اعجاز ہیں قرآن معجزہ ہے اور کئی وجوہ اعجاز ہیں کئی طرح کے لحاظ سے یہ معجزہ ہے آج کی گزارشات میں جس حصے کا بیان مقصد ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید اس کا محفوظ ہونا تیئیس سالوں میں نازل ہونا تھوڑا تھوڑا ہونا لوہے محفوظ سے آنا وغیرہ یہ بہت ساری فضیلت والی کتاب ہے اور اس کا یاد ہو جانا سینوں میں محفوظ ہو جانا یہ بھی معجزہ ہے اس کا ورنہ اتنی بڑی کتاب بہت مشکل ہے کہ انسان کو یاد ہو قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ مستقل عبادت ہے پورے سال میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا یہ حق ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک قرآن مجید ختم ہونا چاہیے تلاوت کے لحاظ سے عام دنوں کی بات کر رہا ہوں اور رمضان میں تلاوت کرنے کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت تعلق ہے فرمایا و رمضان و انزل اللزیع القرآن و حد الناس وبین الہدا الفرقہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے روزے فرض کیے گئے اسی رمضان کے اندر ہی قرآن مجید کو نازل کیا گیا پورا قرآن مجید عرش سے آسمان دنیا پر رمضان میں پورا قرآن مجید اکٹھا نازل کیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مزل علاق آپ کے دل کے اوپر اے نبی ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا آپ کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا تیئیس سالوں میں نازل ہوا تو پورا قرآن مجید جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا تھا وہ رمضان میں نازل کیا گیا پھر تھوڑا تھوڑا آتا رہا حسب ضرورت قرآن مجید کی تلاوت و رتل قرآن امر کسی گائے فرمایا قرآن مجید کو صاف ستھرے انداز میں تجوید کے ساتھ آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے اس طرح قرآن مجید کو پڑھا کریں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ملم مل تغن بال قرآن فلح جو قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے انسان ایمان والا اللہ کا مقرب بندہ جلدی بن جاتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کرتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک مستقل عبادت ہے مستقل حکم ہے قرآن مجید نے تلاوت کے اوپر کہ قرآن کی تلاوت کی جی جائے بہت جگہوں پر بیان فرمایا عام سال میں بھی تلاوت کا معمول ہو لیکن قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ زیادہ ہے زیادہ ہے اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو انسان کے پاس وقت ہو اس میں قرآن مجید کی تلاوت میں وہ وقت صرف کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنا قرآن مجید نازل ہو جاتا تھا رمضان تک اتنے قرآن کا دور کرنے کے لیے میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے آتے تھے اس سال مطلب دس بارے نازل ہو گئے تو دس باروں کا دور ہوا اگلے سال بیس ہو گئے بیس کا دور ہوا ہر سال جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام آ کے میرے ساتھ دور کرتے تھے میں ان کو سناتا تھا وہ مجھے سناتے تھے یہ دور کا مطلب اس میں کوئی غلطی کوئی زبر زیر کوئی کراعت کی بات تاکہ مخفی نہ رہ جائے قرآن مجید سات لغت کے مطابق بنو تمیم وغیرہ ان کے لحاظ سے نازل ہوا ہے تو اس میں کئی جگہوں میں کراعت کی بات آتی ہے ویسے غلطی نہ بھی ہو تو کراط کے لحاظ سے دوبارہ اس کا وہ ہو جاتا ہے اور صبح کراط وغیرہ یہ اس کا الگ ایک موضوع ہے جس سال میرا رمضان آخری رمضان تھا اور اس کے بعد اگلے رمضان سے پہلے مجھے دنیا چھوڑ جانا تھا تو قرآن مجید پورا نازل ہو چکا تھا مجھے دو سال دو مرتبہ اس رمضان آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے میرے ساتھ قرآن مجید کا دو مرتبہ دور کیا ایک دو جبرائیل کا رمضان میں آنا اور دور کرنا قرآن اور رمضان کا تعلق پتہ چلتا ہے آخری سال میں دو, دو مرتبہ دور کرنا مزید اس طرف اشارہ ہے کہ امت کو بھی قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں زیادہ کرنی چاہیے رمضان میں حکم ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اپنے دنیاوی معاملات کم کر دو تاکہ روزہ بھی مکرو نہ ہو جب دنیاوی کاموں میں انسان زیادہ مصروف ہو جاتا ہے تھک بھی جاتا ہے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں غصہ بھی آ جاتا ہے پھر کوئی غلط نہیں لفظ بھی منہ سے نکل جاتا ہے جس سے روزے کی فضیلت سے معروم ہو جاتا ہے جب زیادہ انسان رمضان میں دنیاوی کام کرے گا تو پھر عبادت بھی صحیح نہیں کر سکے گا روزہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے یہی وجہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزے کی حالت میں تمہیں کوئی شخص برا بھلا کہہ دے تو تمہارے اندر یہ جرت ہونی چاہیے کہ بھائی میں تو آپ کو برا بھلا نہیں کہوں گا اس لیے کہ میرا روزہ ہے یہاں پر اور یہ جرت ہے جرت یہ نہیں ہے طاقتوری اور پہلوانی بہادری یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ برا کہہ دے تو اس کو اس سے بڑھ کر برا کہنا اس کو بہادری اور جرت سمجھا جاتا ہے نہیں معاف کرنا اس کو درگزر کرنا اور یہ کہہ دینا کہ تم معلوم نہیں روزے میں ہو یا نہیں میں آپ کو گالی کا جواب گالی نہیں دوں گا ویسے بھی گالی کا جواب گالی نہیں دینا چاہیے لیکن اس صورت میں گالی کا گناہ بھی ہوگا اور ساتھ روز کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لئی شدید و پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دے پہلوان وہ شخص ہے جو دوسرے کو معاف کر دے صبر کرے یا تو پہلوانی یہ سمجھی جاتی ہے کہ جب تک اس کو ایک کا جواب دو نہ دیا جائے کم از کم تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں اگر جواب نہیں دوں گا تو میں بغیرت شمار ہوں گا نہیں جو اسلام کہتا ہے اس پر عمل کرنے میں انسان غیرت مند ہوتا ہے اپنے نفس کی خواہش کے مطابق عمل کرنے میں انسان غیرت مند نہیں ہوتا یہ ہماری خود ساختہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے غیرت اور نہ کٹنے اور نہ کٹنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں زیادہ جب کام کم ہوگا روزہ بھی نہیں لگے گا, گا، تھکاوٹ نہیں, نہیں ہوگی تو پھر تلاوت کا بھی زیادہ دل چاہے گا بہت اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اہتمام سے مراد کہ باوضو ہو صاف ستھرا لباس ہو خوشبو لگانا روزی کی حالت میں اچھی بات ہے مسنون ہے کہیں یہ بھی نہ مسئلہ نکل جائے کہ روزی کی حالت میں خوشبو بھی بنائے نہ مسواق کرنا منع ہے نہ خوشبو بلکہ مسواق بھی کرنا ہے اور خوشبو بھی لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر باوضو ہو کر اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے اور اگر سن رہا ہے تو اس میں بھی اہتمام ضروری ہے لگا دی کیسٹ کمپیوٹر لگا دیا اور اپنے کام کاج بھی ہو رہے ہیں چلنا پھرنا بھی ہو رہا ہے یوں بھی ہو رہا ہے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ٹیلی فون بھی ہو جاتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی گھر میں ہو رہی ہے بے ادبی کا خطرہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا مصنون عمل ہے اور تلاوت اونچی آواز سے ہو رہی ہو اس کو سننا واجب ہے. تو اگر وقت ہے ادب سے سن سکتے ہیں تو پھر لگانا چاہیے بی کا خطرہ ہو تو پھر گناہ گار ہوگا سننا واجب ہے اور پڑھنا مشرون ہے قرآن مجید پڑھنا سیکھنا سنت ہے تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا واجب ہے الفاظ کی ادائیگی صحیح نہ ہو معنی بدل جاتے ہیں ثواب کے بجائے گناہ کا خطرہ رہتا ہے چھوٹی سی مثال کہ کل ہو اللہ احد ہے اس کا ترجمہ ہے اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے جو تمہارا معبود ہے اگر کل جس پر دو نقطے ہیں اس کو موٹا نہ پڑا کل ہو اللہ احد پڑھ لیا کل ہو اللہ احد تو چھوٹے کاف کے ساتھ اس کا معنی ہے آپ کھانا تناول فرمائیے کتنا فرق پڑا یہ عربی زبان ہے اور اس کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ضروری ہوتا ہے تو جب اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھے گا اثر ہوگا قلب پر اثر ہوگا کوئی عبادت بھی جب خوشو و خوشبو کے ساتھ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے بجا لائی جاتی ہے اس عبادت کا قبولیت کا بھی زیادہ چانس ہوتا ہے اور وہ مؤثر فی القلب بھی زیادہ ہوتی ہے خوشبو اچھی لگانی چاہیے خوشبو خوشبو دل کی غذا ہے جب بھی کوئی خوشبو والی چیز ہو کھا کھائی جائے خوشبو والی چیز یا سونگی جائے یا اچھا عطر لگایا جائے یہ روح کی غذا ہے قلب کی خوشبو سے دل کو پیدا ہوتا ہے میٹھی چیز دنیا نے بڑی یہ یاد رکھی ہوئی ہے میٹھی چیز جو اور کوئی کھانا بھی جناب میٹھی چیز کے علاوہ نہیں میٹھی چیز, میٹھی چیز سے جگر خوش ہوتا, جگر خوش ہوتا ہے خوش ہوتا اور, اور میدے کے لحاظ سے مفید تر چیز کڑوی ہوتی دلات ہے بہرحال تو, تو خوشبو لگا تو کر لگا اے تمام سے بیٹھے قرآن مجید, مجید کی تلاوت دلات کرے دلات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی ذاتی خوشبو, خوشبو وہ گلاب کی ہے غلا اس لیے بعض صوفیاء بزرگوں نے اپنی پوری زندگی میں صرف گلاب کی خوشبو ہی استعمال کی ہے کہ جناب کے جسم کی ذاتی خوشبو گلاب تھی بہرحال یہ عقیدت کے درجے ہیں اس کلاس کا کوئی طالب علم ہو تو پھر بات بنتی ہے آپ نے خوشبو مشک استعمال فرمائی نافہ ہرن اور عود خوشبو بخاری شریف کی روایت ہے آپ کا فرمان ہے عود خوشبو کا استعمال کرو اس کا تیل بچوں کو بھی لگاؤ اس لیے کہ نظر بند اور سحر وغیر وغیرہ سے یہ بچنے کا ذریعہ بنتی ہے خوشبو اچھی یہ قلب پر روح پر اثر کرتی ہے فرحت ہوتی ہے باوجو ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے فرمایا انہو لقرآن کریم فی کتاب مقنون لا یمسہو اللہ المطہرون تنزیل من رب العالم <تصفح> یہ قرآن مجید بہت مبارک <تصفح> میں <مبارک تصفح> آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ عربی زبان سیکھیں اور بہت آسان ہے عربی زبان چند دنوں میں آ جاتی <تصفح> ہے آ جاتی <تصفح> تو آپ کو جو میں <تصفح> عید قرآن کی پڑھوں گا اس کا آ, اس کا زور پتہ چلے گا کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے میں نے تو ترجمہ کر دیا کہ قرآن مجید مکرم کتاب ہے یہ لکر لام پھر تاکید کلایا ہے اور پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور پھر اس کی صفت بھی لے کے آئے یعنی سب سے مکرم کتاب وہ قرآن مجید ہے جو اس کا احترام کرے گا اس لحاظ سے وہ نوازا جائے گا اور جنہوں نے بھی قرآن کے ساتھ جتنا رشتہ رکھا جس درجے کا رکھا اس درجے میں وہ نوازے گئے قرآن مجید کی اتنی فضیلت ہے جس درجے میں قرآن کے ساتھ رشتہ رکھا اس درجے میں وہ لوگ نوازے گئے وہ معزز تھے زمانے میں اقبال مرہوم کہتا ہے نا وہ معزز تھے زمانے میں عاملِ قرآن ہوگا آج خار ہوئے ہیں ہم تارکِ قرآن ہوگا تمام علوم تمام زبانیں سیکھنے کا شوق بھی ہوتا ہے ضرورت بھی سمجھی جاتی ہے اس پر ملکوں کے سفر بھی کیے جاتے ہیں اور بہت بڑی بڑی رقوم بھی خرچ کی جاتی ہے کہ ان زبانوں کے سیکھنے کا دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس لیے بہت کچھ کر دیا جاتا ہے اور جو مسلمانوں کی اپنی مذہبی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو قرآن مجید نے فرمایا بل ہو قرآن مجید فی لوہ محفوظ یہ علم لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس عرش میں جو سامنے تختی لگی ہوئی ہے اس کو لوہے محفوظ کہتے ہیں اس پر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے لکھی رہے گی اور مکرم فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے اور میرے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے اس قرآن مجید کوئی صحابی ایسا نہیں ملا تاریخ پڑھ لیں جو قرآن مجید نہ پڑھنا جانتا ہو آواز کی دین تو اللہ کی عطا ہے جو کوئی بہت خوبصورت آواز میں پڑھ سکتا ہے تو کوئی نہیں یہ تو عطا اللہ کی ہے لیکن جو انسان کے بس میں ہے قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا وہ سارے مسلمان سیکھتے تھے آپ مسلمانوں کو دنیاوی علوم اثرہ کی ڈگری کا فائدہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پہ کچھ ہو نوٹ آئیں گے اور قرآن مجید جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر کے اوپر نازل کیا گیا اس کے ساتھ رشتہ اجنبی کا رکھا گیا حقیقی رشتہ نہیں رسمی رشتہ رکھا گیا کبھی قرآن کی تلاوت دکان کی افتتاح کے لیے کرا لی جائے گی کبھی کوئی فوت ہو گیا تو اس کے لیے کرا لی جائے گی یہ بھی ہر کوئی نہیں جو تھوڑا سا مذہب کے قریب ہے وہ مسلمان اتنی نیکی کر لیتا ہے کہ کوئی فوت ہو گیا تو چلو تلاوت کرا لیتے ہیں دکان یا کمرہ یا گھر نیا بنایا ہے تو چلو تلاوت کرا لیتے ہیں یہ بھی ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کے تھوڑے قریب ہیں جو ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں بس سارے مذہب مذہب برابر ہم تو کسی مذہب پر فلان ہی نہیں کرتے یہ جی اسلام والے کیسے ہیں وہ تو اتنا بھی ان کا اہتمام نہیں رشتہ اجنبی کا کیونکہ قرآن مجید کے حفظ کر لینے کی جو سند اور ڈگری ہے اس کی ویلیو دنیا میں نہیں ہے اس لیے کوئی نہیں یاد کرتا اور جن علوم کی جن چیزوں کی ڈگری اس کے کچھ پیسے محسوس ہوتے ہیں کہ دنیا میں ملیں گے نوکری اچھی ملے گی اس کی طرف تو سب کچھ خرچ کر دیا جاتا ہے وہ سیکھنا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ضرورت ہے جیز ہے منع نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو مختلف زبانیں سیکھنے کا حکم بھی دیا تھا جن میں سے بعد صحابہ نے واپس آ کے کہا, کہا حضرت جی وہ زبانیں ہونا تھوڑی مشکل ہے اور آپ نے پھر جب ہاتھ پھیرا دستے شفقت پھیرا اس نیت کے ساتھ کہ جاؤ اب زبانیں سیکھو جا کے تو پھر وہ صاحبی ہی کہتے ہیں کہ لگتا تھا وہ زبانیں بھی ہماری ہی زبانیں ہیں اس طرح سیکھی بات یہ وہ علوم سیکھنا منع نہیں ہے لیکن قرآن مجید ہماری مذہبی کتاب ہے کمزور سے بچے غریب بچے بظاہر ان کے ذہن کم ہوتے ہیں جب قرآن پڑھنا شروع آم کرتے ہیں تو ذہن کھل جاتے ہیں وہ دو تین سال ایک سال ڈیڑھ سال میں پڑھ لیتے ہیں اور جو ذہی ذہین فتیم لوگ ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے اس لیے علوم عصریہ کی ڈگری کی ویلیو نظر آتی ہے دنیا میں قرآن مجید کی اسلام سیکھنے کی مفتی کاری حافظ بننے کی کوئی ویلیو نظر نہیں آتی کیا کریں گے لوگ کہتے ہیں بچے کو تو حفظ کرانا تھا کھائے گا کیا بات یہ مولوی سارے بھوکے نظر آتے ہیں کھاتے کو نہیں کتنی کمزور کی کمزور بات بڑے اچھے اچھے ادارے ہیں ان میں تنخواہیں ملازم کی تیس چالیس ہزار سے شروع ہوتی ہیں آپ کے اردو گرد ہیں ان دفتروں میں اگر اثر مغرب کی نماز کا اہتمام کرایا جاتا ہے کسی عالم اور حافظ صاحب کو رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پانچ ہزار کافی ہے تنخواہ یہ بھی کافی ہے تو مجھ سے جب مشورہ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں بچ بھی جائے گا, اُس بس بس جائے بھی جائے گا. آپ کے چالیس ہزار بھی کیوں حافظ صاحب کی مارکیٹ کوئی الگ ہوتی ہے جس جگہ سے وہ سامان خریدنے جائے گا تو اس کو اسی فیصد ریت ملے گا یہ مسلمان بس بس گا. کا یہ مسلمان کا برتاؤ ہے اپنے مذہب کے لیڈر کے ساتھ اپنے حافظ اور ان قاری کے ساتھ اور کھولو بات کو باعت, باعت, باعت, باعت. بچے زیر تعلیم ہوتے ہیں اس میں انگلش کے ٹویشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور شام کو حافظ صاحب قرآن مجید پڑھانے بھی آتے ہیں جو بچوں کو انگلش پڑھاتا ہے اس کی فیس کم از کم دس ہزار روپے ہے میں کم از کم کہہ رہا ہوں بہت زیادہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو بچوں کو پڑھانے آتا ہے اس کے لیے فی بچہ پانچ سو کافی ہے کرے گا کیا یہ پیسے کو دوستو یہ بہت اونچی ڈگری ہے یہ ڈگری جو آپ حاصل کرتے ہیں کرنی چاہیے اونچا مقام ہو بھیگ نہیں مانگنا چاہیے علوم اثریہ کے ماہرین کو باہر سے نہیں منگوانا چاہیے انجینئر ہو ڈاکٹر ہو فلان آگے بڑھنا چاہیے لیکن وہ ادھر رہ جاتی ہیں یہ وہ ڈگری ہے جو ساتھ جائے گی یہ وہ ڈگری ہے جو ساتھ جائے گی اور حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں بعض علاقوں میں امام صاحب کی تنخواہ کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مسجد ہے جناب امام صاحب اور یہ کمرہ اور ہجرا آپ کی رہس ہے روٹی آ جائے گی آپ کا نصیب مقدر تنخواہ آپ کی یہ ہے کہ جتنے لڑکے پڑھنے آئیں گے آپ خود ہی محنت کر کے پچاس پچاس روپیہ ان سے لے لیں پچاس سے زیادہ نہ لیں کہیں محنت کر کے فی بچے سے مانا پانچ سو روپئے لے لیں نہیں پچاس روپیہ فی بچہ لے لیں بیس ایک بچے آ جائیں گے ہزار روپے ہو جائے گا کیا کرو اور کرنا کیا ہے بات یہ ہے دوستو یہ تفصیل کے ساتھ کہانی بیان کر چکا ہوں یہ نظام ٹوٹا ہے ٹوٹی ہوئی تناب ادھر بجی ہوئی آگ ادر کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کار یہ نظام خراب ہوا جب مغلیہ سلطنت ٹوٹی اور انگریز مسلت ہوا اس کے بعد اس نے یہ اس شعبے کو کمزور کرنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ نہیں خبر وہ تن کا گورا ہے من کا کالا ہے, کا ہے. کا اسے یہ نہیں, یہ نہیں خبر جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ و رسول کا تعلق اور مدد شامل حال رہتی, مدد رہتی مدد شامل حال ہے ہر ممکن کوشش کی گئی ہر دور, دور, دور میں کوشش کی گئی مکاتب قرآن کو ختم کرنے کی ہر دور میں کوشش کی گئی دوستو اور کمزور کوشش نہیں سر توڑ کوشش کی گئی لیکن اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اور انہوں نے پہلے قرآن جلائے کہ یہ پڑھ نہیں سکیں گے انہوں نے سمجھا تھا یہ انجیل کتاب ہے جو ہم خود لکھتے ہیں پھر کسی نے بتایا یہ تو اندر لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے پھر حفاظ قرا علماء خطیبوں کو خنازیر کی چربیوں میں بند کر کے لٹکا کے توپ کے گولے مارے گئے پھر بھی تو قرآن, قرآن والے ختم نہیں تلاوت کا اہتمام اٹک ایک ایک اٹک ایک اٹک اٹک اٹک اٹک کہتے اٹک ہیں ولہ عالم, عالم بڑی پرانی بات ہے اب اس کا کیا رواج ہے مجھے معلوم کوئی مکھڈ شریف کا بندہ ادھر ہوگا تو اس کو پتا ہوگا ایک زمانے میں یہ رواج تھا کہ ہر کوئی کام کرے جو بھی کرے دنیاوی کام کرنا جو حلال اور جائز کام ہے سب صحابہ نے بے شک جائز ہے لیکن حافظ قرآن بننا بہت ضروری ہے یہ رواج تھا ہر بندہ حافظ قرآن حافظ قرآن نائی کا کام کر رہا ہے حافظ قرآن موچی کا کام کر رہا ہے حافظ قرآن ذمہ داری کر رہا ہے حافظ قرآن سکول ٹیچر ہے حافظ قرآن کیونکہ رواج تھا اس علاقے کا کہ حافظ قرآن بننا ضروری ہے باقی جو مرضی ہے دوستو حافظ نہیں بن سکتے ہو ڈرتے ہو کہ لوگ ماریں گے پتنے کیا کریں گے تو تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن مجید پڑھنا بھی یہ سعادت سے بڑی سعادت ہے اس میں بھی معرومی نہیں ہوگی تو بات کر رہا ہوں قرآن مجید نے کہا ان کریم تنظیل یہ قرآن مجید بہت مبارک کتاب ہے اور یہ اللہ کے ہاں بھی بڑی مکرم جگہوں میں اس کو رکھا گیا ہے دنیا میں بھی سب سے قیمتی دل اللہ پاک کو اپنے حبیب کا نظر آیا اور اس کے اندر اس کو بھیج دیا پھر جو اللہ کو دل پسند ہے اس کو اس کے پڑھنے پڑھانے میں لگا دیتا ہے خیروں کو من تعلم قرآن و علامہ خیروں کو من تعلم القرآن و علامہ تم میں بہترین شخص وہ ہے ان اللہ جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے پڑھتا ہے اور پھر یہیں بیٹھ نہیں جاتا دوسرے کو سکھاتا ہے واو اجتماعیت پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ مبارک شخص وہ ہے جو خود پڑھتا ہے اور بس اس کا کام ختم نہیں ہو گیا اور دوسرے کو پڑھ کام دو ہیں پڑھنا سیکھنا اور دوسرے کو سکھانا یہ دو کام ہیں اس لحاظ سے تو واؤ مغاجرت پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں الگ الگ کام ہیں لیکن واؤ اجتماعیت بھی بتاتا ہے کہ صرف اپنا پڑھ لینا کافی نہیں ہے دوسرے کو بھی پڑھانا ہے جتنا آپ سے ہو سکتا بلغو انی ولو آیا کبھی یہی مطلب ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بات تمہیں ہم سے پتہ چلی ہے صحیح حدیث آپ کے پاس پہنچ گئی بس آپ کے پاس ہی محفوظ نہیں رہنی چاہیے دوسرے کو بھی بتاؤ بھلے ایک بات آپ کو معلوم ہے اسلام کی ایک بات اسلام اسی طرح یہاں تک سفر کر کے آیا یہ پھولوں کے اوپر بیٹھ کے اسلام یہاں تک نہیں پہنچا یہ شہادت کی خون کی ندیوں سے یہاں تک آیا ہے غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح اسلام قربانی مانگتا ہے اور بزدل وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی مذہب کی کتاب سے ناواقف ہو جو مذہب کی کتاب پڑھتا ہے پرانے مجید آدی سے مبارکہ تلاوت کرے مستند علماء کے اردو تراجم موجود ہیں آپ پڑھے آپ کے سامنے جب اللہ کے نیک بندوں کے واقعات آئیں گے پرانے مجید میں اور ان پر آزمیشیں کیا آئی مسائل کیا آئے مسائب کیا آئے اور وہ کس طرح جم کے رہے پھر انسان کو اندازہ ہوگا کہ میری تو صرف چھ گھنٹے کے بجائے پانچ گھنٹے نیند ہو جائے تو میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں اور یہ قوم تھے جو اللہ کو ماننے والے جنہوں نے اپنے آپ کو آگوں میں پھینکنا گوارا کیا اسلام کو نہیں چھوڑا قرآن کہتا ہے ایمان کی وجہ سے انہیں ستایا گیا بظاہر تو وہ دنیا چھوڑ رہے تھے لیکن نفس العمر میں وہ جنت الفردوس میں جا رہے تھے جب وہ جل گئے بظاہر خندق میں جب ڈالا گیا وہ آگ پھر باغیوں کے پیچھے لگی جدر بھاگتے گئے آگ پیچھے چلتی گئی اور ان کو جلا اور تباہ کرتی تو بات یہ ہے دوستو قرآن مجید کی تلا فی صحف مکرمت مرفوت متنگرتم بے ایدی سفرت کرام برارا مکرم مرفوتم متعرطم بےام یہ بہت پاکیزہ صحیفوں میں لکھی گئی ہے اونچے لوگ اس کو لینے والے ہیں اس کو لکھنے والے ہیں مراد اس سے فرشتے بھی اور جو بعد میں لوگ کاتبی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صورت نازل ہوتی کچھ حیات نازل ہوتی آپ بترتیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو حکم بات دیتے بات کہ یہ عیت آپ فلانی آیت کے بعد دیکھو یہ صورت فلانی صورت کے بعد یہ الگ موضوع ہے قرآن کی ترتیب نزولی اور قرآن کی ترتیب مکتوبی قرآن نازل کیسا ہوا یہ الگ لسٹ ہے قرآن آپ نے لکھوایا کس انداز میں ہے کہ کون سی صورت کس کے بعد ہو وہ الگ بات ہے تو فرمایا کہ اور اس کے بعد بھی نیک لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے لکھتے رہے اب آ بہت اعلیٰ قسم کے چھاپے خانے آ شروع میں تو ہاتھ کے ساتھ ہی مصف عثمانی ہاتھ کے ساتھ ہی لکھے گئے تھے جو اب تک استنبول میں ترکی لے گئے تھے تو کوئی چیز برکت والی نہیں یہی ہمیں دے دیا جائے جس پر ان کا کا قطرہ بھی اللہ وہ قطر بات ایک کر رہا ہوں جو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو میں اگر دنیاوی کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہوں مجھے اس شعبے کے ماہر کے پاس جانا چاہیے کے اینکر کے پاس نہیں جانا ہے کہ وہ مجھے سکھا دے گا جب اسلام کی بات آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ٹی وی کا اینکر نہیں سکھائے گا اسلام کی بات اسلام وہ سکھائے گا جس نے اسلام کو پڑھا ہے باز بیٹھ کر یوں کہتے ہیں کہ مذہب مولوی کی جاگیر ہے کیوں مولوی کی جاگیر ہے کس نے آپ کے بچوں کو مدرسے سے داخلے سے منع کیا ہے یہ بچے آپ لے کے آئے اور انہیں داخلہ نہیں دیا گیا اس لیے کہ یہ مولوی کا بچہ ہی صرف عالم بن سکتا ہے تم نہیں بن سکتے اسلام مذہب یہ نہیں ہے کوئی صحابی ایسے نہیں جو عالم نہیں ہے درجات اپنے اپنے ہیں سب قرآن پڑھے ہوئے تھے مسائل جانتے تھے اس لیے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے صحابہ سارے سچے ہیں سارے سچے ہیں سچے جس سچے شخص نے میرے جس صحابی کی بھی پیروی کر لی وہی کامیاب ہو جائے پڑھے لکھے تھے سب سب جانتے تھے اسلام مذہب مسلمانوں کے لیے ہے اور سب نے اس کو سیکھنا ہے تو میں جو بات بتا رہا ہوں جو مذہب کے لحاظ سے بزدل ہو جاتا ہے وہ اپنی مذہب کی کتاب کو پڑھے اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھے ایسے ہی نہیں کہ صحابہ نے گھوڑے ڈالے دریاؤں میں تو دریاؤں نے راستے دیئے ایسے ہی نہیں کہ وہ انہوں نے جنگل کے درندوں کو خطاب کیا کہ نکل جاؤ یہاں سے ہم غلامانِ محمد یہاں پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور جنگل کے درندے نکل گئے ویسے ہی نہیں نکلے وہ اسلام کو پڑے ہوئے اسلام پر عمل پیرا تھے ان کی ایمانی قوانٹی اتنی تھی کہ جنگل کے درندے مانتے تھے بات صرف عمر فاروق کی بات نہیں ہے یہ عمر فاروق کی بات تو ہوائیں مانتی ہیں جی مانتی ہیں قادسیہ میں جا کے یا الجبل کا پیغام پہنچا دیا اور حکم ہوا مسجد نبی میں اعلان مسجد نبی میں ہوا وہ چٹھی لکھتے ہیں چٹھی خط لکھتے ہیں تو دریائے نیل مانتا ہے یہ بھی کوئی بات ہے یار یہ سمجھ آنے والی بات ہے جو ماتحت لوگ ہے ہوتے ہے ہیں افسر کے ماتحت ہوتے ہیں وہ نہیں کوئی خط مانتے ٹول مول کر جاتے, جاتے, جاتے, جاتے ہیں یہ غیر مخلوق ہے اور خط है لکھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ جب میں خط دریا کو لکھ رہا ہوں دریا مانے گا کوالٹی مان کی اور آج لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اجماعی مسائل نہیں سمجھ آتے یہ چودہ تیرہویں سدویں کا پیداوار محدے چودویں صدی کا پیداوار محدس اس کو حضرت عمر فاروق کے جماعت سمجھ میں نہیں آتا اپنی تحقیق سمجھ میں آتی ہے اور جس کے بارے میں سرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بالفرائج ہوتی تو میرے باپ میرے صحابہ میں عمر نبی ہوتا یہ بیس طرح کے اوپر گزشتہ جمعے پر بھی بات کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ سب صاحب کو بلایا بھائی تراوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن دنوں میں پڑھی کتنی, کتنی پڑھی جب بیس کی روایات ملی اس پر صحابہ کا کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ عمر سے ڈرتے تھے انہوں نے ایک قانون نافذ کیا تو آگے بولے نہیں صحابہ ایسے نہیں تھے یہ ڈرنے والی مخلوب نہیں تھی یہ کیسرو کس طرح کے ساتھ ٹکر گئے بے و سامانی کی حالت میں بدر ہوا لنڈو کا ڈرنے والے نہیں تھے ارے عمر فاروق جب خلافت ملی خطبہ دیا کہاں لو بتاؤ اگر عمر گڑبڑ کرے گا قرآن و سنت کے خلاف اگر فیصلے کرے گا تو تم کیا کرو گے ایک نوجوان کھڑا ہوا تلوار لے کر کہاں امیر المین اس تلوار سے سیدھا کر دیں گے نہیں ملے گا متعلقہ حرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا امیر امیر ممام ممام ممام ممام ممام حکم حدیث رسول کے خلاف بیان, بیان کیا ہے میرے پاس حدیث موجود ہے سرکار کا یوں فرمان ہے اس عورت کو خرچہ ملے گا آپ نے خرچہ بند کر دیا آپ نے فرمایا میں معذرت چاہتا ہوں اور ایک جملہ ارشاد فرمایا جو گرامر کی کتب کی زینت بن گیا ہمیشہ کے لیے فرمایا لو لا لو لا لا کا مشاورتی مجلس میں علی نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو گیا تھا حدیث کے خلاف مسئلہ بیان کر دیا میں ایک دو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اجماع ہوا بیس تراوی پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا ورنہ اگر عمر تو غلط مسئلہ بیان کیا نفقے کا وغیرہ تو صحابی حضرت علی ہو گئے کہ آپ نے مسئلہ غلط بیان کیا. اور بھی کئی ساری مثال سمجھانی ہے کہ ایک تو عمر کی فضیلت وہ ہے کہ جس کے اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ پکڑ کے دعائیں مانگی ہیں جس کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ دریافت بات مانتے ہیں جس کی خلافت کا یہ عالم ہے کہ جب شہید ہونے لگے زخمی ہو گئے تو چھ بندوں کا نام لکھا جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے تو کسی نے کہا کہ سعید کا بھی نام لکھ لو وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے تو فرمایا کہ سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہے لیکن میرا بہنوئی ہے عشر مبشر میں لیکن میرا بہنوئی ہے بعد میں لوگ یہ بات کریں گے کہ عمر اپنے بہنوئی کا نام بھی لکھ کے نہیں لکھتا یہ تقوی کا عالم ہے اور بیس تراویح کے اوپر اجماع کیا یا تین طلاقیں تین ہوتی ہیں اس کے اوپر فیصلہ کون بات ہو گئی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات ہے اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتیں اس طرح کی آٹھ تراوی کے بارے میں جراثیم جو تھے یہ ہر جگہ جاتے ہیں نا جراثیم تو سعودی عرب میں بھی کئی کئی سیڈوں والی مسجدوں میں آٹھ تراویہ شروع ہو گئی تھی پچھلے کئی سالوں سے. اس سال حکومت سعودیہ نے تمام سعودی عرب کے اندر یہ حکم نامہ نافذ کیا ہے کہ آٹھ تراوی خلاف سنت ہے تمام مساجد کے اندر بیس تراوی پڑھائی جائیں کوئی مسجد کا امام آٹھ تراوی نہیں پڑھا سکتا اس سال یہ عکم نامہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے دستخط ہو کر سب کی طرف دیا گیا تو بعد یہ دوستو مختصر یہ قرآن مجید کی تلاوت سیکھو احتمام کرو یہ مشکل چیز نہیں ہے اور اس پر بہت قجر ہے جو شمار نہیں کیا جا سکتا صرف تلاوت بھی مستقل عبادت ہے معانی مضامین مفہوم ترجمہ سمجھنا اور بڑی بات ہے اونچی بات ہے لیکن پہلا قدم تو تلاوت کہے نا قران مجید نے چار منصب نبی کے بیان کیے یترو علیہم آیاتھی ویزق کی ہے و یعلمہم الکتاب والحکمہ اور فرمایا الف لام میم لوگوں الف لام میم ایک حرف نہ سمجھو یہ کئی حرف ہیں ہر حرف کی تلاوت پر 10 حسنا ملتی ہیں اللہ تعالی دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے واسرہ تام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 جو پچپن ہزار کچھ روپے ہیں سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق سے حصہ ملائیں اس سے اگر رقم بچے گی امید یہی ہے آپ حضرات پوری توفیق سے دیں تو پھر کوشش ہے کوئی تھوڑے بہت باتھ روموں میں فرش درست کرنے کے لیے کریں گے اگر مستری رمضان میں ہی مل جاتے ہیں تو شام شام میں یا کسی وقت کر لیا جائے گا اور رہی بات یہ کہ جو افطاری کے لیے اعلان کیا ہے یا کیا تھا اور زکوٰۃ سے متعلق تو وہ پیسے الگ سے آپ دفتر میں دیں گے اور اس سے رسید وصول کرنی چاہیے جو مشترکہ چندے کے یہ ڈبے ہیں ان کے اندر زکوٰوٰۃ یا وہ افطاری کی رقم نہیں ڈالنی چاہیے آپ حضرات زکوٰۃ جمع کرانے میں بھی توجہ فرمائیں اور افطاری کے لیے دو ہزار روپیہ فی دن اور پانچ ہزار روپے افطاری سحری کھانا وغیرہ سب کچھ مدرسے کے لیے پورا ہو جاتا ہے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اس میں بھی حصہ ملائیں گے ذو الرسول الله علیه و کفا والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء و علی الیہی واصحابه الذین اوفوا العهد الذین هم خلاصه العرب الاربعه وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما فیا ایها الناس وحدوا الله فإن التوحید الرسالت واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي للضال ومن اتبع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدع فإن البدعة تهدي للمسيء ومن عصى الله ورسوله فقد ضل ضلا وعليكم بالإحسان الله يحب المحسنين ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في طلب فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِلَا يَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد الل الحمد اللله کےہ نحمد وستق وونستفر ہوو وونؤمنو بگی ونا توّل وال عليه۔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 يا أي ہ الذيناہ و صل عليه ی ووسلے ب ت سريமா اللہہم صلّے ل محہمدم بیادمان صل وس صللّے قذالِ قال جم لم بیا والور سين الله الصالحين قال النو صلى الله عليه یوسلم ارحم امتی بے امتی بکر رضی اللہ تعالی واشد و فی امر اللہ و عمر رضی اللہ تعالی واستم حیان عثمان رضی اللہ تعالی وضاء علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی قال النبي صل الله عليه وسلم الل اللله في صحاب لا تتیزو من بعد غراذام فمن احبغم ف بحبي ومن ابو غزہ همم ف ب الاسلام یا بغذم الله همم ّدسلام او المسلين الله من في عاعال السلام اللهمما ذلل کفرت اول ومن والام الللهم مکفنا همم بباشد اللهم نا ڈجالو کافیلوخورورے کئے Yeah. <laughs> ونعوذ بك من لا ما عباد اللہ اللہ اللہ ولا عذو ب کم شےږم الله همم الله ص الله ماجا التهوسالله ت دجاال حذ ن سال نذا شیت تعادلو و بعد الله رحمقومم الله ان الله يمر بالعاد والفسان تا عزلقربا ن عدل ف شیبلمون کري وال بغی یا عزو الله کوم تذکرون اوذقرور الله يزقر کوم وله ذکر الله اتم و اهم و اکبر والله يعلم ما تسنون صف سیدی ہوں درمیان میں خلا نہ ہو اپنے موبائل فون بند کر لیں جس صف میں گنجائش شو پچھلے ساتھی کو بلا کر خلا پر کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا اله الا الله أشهد ان لا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه على الصلاه على الفلاح حي على الفلاح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 مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المظلوب علیہم ولا اللہ لین سبح اسم ربک الاعلی اللذی خلق فسوہ والذی قدر فہدہ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُسَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسْرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا اللَّشْقَ اللَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اللہُ اکبر سمع اللہ لمن حمده اللہ اکبر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 إياك نعبد وإياك نستغين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين قد أفلح من تزكع وذكع اسم ربه فصلى بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ استخدار اللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین وسلات والسلام اللہ رسول محمد والی اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رشیم یا خالق یا مالک یا رازق یا غفور یا کریم ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین جمعہ کی نماز کے جو برکات ہیں جو سمرات ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین ہماری ہمارے والدین ہمارے اساتذہ عزیز و قارب تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یا رب العالمین جو پریشان ہیں محتاج ہیں مقروض ہیں یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما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 یا اللہ کا حق کہ روزے تلاوات ذکر و اذکار عبادات توبہ اور کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین یا رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار فرما جن کی اس رمضان میں مغفرت ہو جائے گی یا اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شمار فرما جن کی اس رمضان میں مغفرت ہو جائے گی یا رب العالمین ہم سب کے لیے ہم بہت کمزور ہیں ہم سب کے لیے روزے رکھنا تلاوت کرنا نماز با جماعت پڑھنا یا اللہ ہر نیکی بجا لانا گناہوں سے بچنا یا اللہ آسان فرما یا اللہ توفیق ہمت یا اللہ سعادت نصیب فرما یا رب العالمین رحمت کی بارش نصیب فرما یا رب العالمین رحمت کی بارش نصیب فرما یا اللہ جو روزے رکھ لیے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما جو باقی ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یا اللہ ان کو رکھنے کی ہمت توفیق زندگی سعادت نصیب فرما ربنا نا منا من القان تصمیر علیم وطب علیہ کان تَ طوب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ خلق محمد مالی صحابی اجمعین برحمۃ